اجوہ اس دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے اس دن لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے جن ایک بخت ہوں گے اور جن کے لیے رب العالمین جنت کا فیصلہ کر دے گا ان کے چہرے مارے خوشی کے دمک رہے ہوں گے اور جن اشقیا اور بدبختوں کے لیے رب العالمین جہنم کا فیصلہ کر دے گا ان کے چہروں پر حسرت و یاس کی وجہ سے ہوائی اڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی اور یہ بدترین انجام ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے کفر و سرکشی اور فسق و فجور کی زندگی گزاری ہوگی اور بغیر توبہ کیے اسی حالت میں موت نے انہیں آ دبوچا ہوگا